ہم بو نات بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کروا رہا ڈبلو رہا ہے ڈاٹ ڈاٹ کام وسلات و سلام عالام اللہ نبی اب قوم ابد اللہ صدف اللہ آج کے درکاواز سورت العراف کی آئیٹ نمبر 65 سے کیا جا رہا ہے اور جیسا کہ گزشتہ درس میں عرض کیا گیا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنے کے بعد اب مختلف انبیاء کے نام السلام کے قصے اللہ پاک نے یہاں ہدایت کے لیے عبرت و نصیحت کے لیے بیان فرمائے ہیں ان میں سے حضرت نوح علیہ اسلام کا قصہ گزشتہ درس میں بیان ہو چکا اور آج جو آیات ہمارے پیش نظر ہیں ان میں اللہ پاک نے حضرت حد علیہ السلام اور ان کی قوم آگ کا ذکر کیا ہے معرزین کہتے ہیں کہ زمین پر جن قوموں کے وجود کے آثار ملتے ہیں ان میں سے سب سے قدیم قوم قوم عاد یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد قوم عاد اور ان کی طرف مبعوث ہونے والے پیغمبر حضرت حد علی اسلام کا ذکر کیا ہے یہ عرب قوم تھی اور یمن میں احقاف کے مقام پر یا یوں کہنے کے کہ ریت کے پیلوں پر ان کا مسکن تھا جیسے کہ اللہ پاک نے دوسری جگہ ذکر فرمایا سور احقاف میں اذ انذر بزپور بالاحقاف اور معرف ابن اصحاق رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جیسے نو علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی اسی طریقے سے قوم عاد بھی بت پرست تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا جو کہ ان میں نصب کے اعتبار سے بھی سب سے اعلی تھے اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی ان میں سب سے زیادہ حسین تھے اگرچہ دعوت و تبلیغ کا تعلق نہ حسب اور نصب سے ہے نہ شکل و صورت سے ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ مبلغ اور دائی کسی عام قوم سے تعلق رکھتا ہو یا کسی گھٹیا پیشہ رکھنے والے خاندان سے تعلق رکھتا ہو یہ شرط نہیں ہے کہ دین کا دائی صرف وہی بن سکتا ہے جو کہ نصب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ یا شکل صورت کے اعتبار سے سب سے حسین ہو ایسا نہیں یہ تو اللہ کا انتخاب ہے اللہ کی عطا ہے اللہ کی کن ہے اللہ جسے چاہے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما جائے سیدوں کی اولاد محروم ہو جائے اور اللہ پاک کاشتکاروں کی اولاد کو لوہاروں کی اولاد کو نجاروں کی اولاد کو موچیوں کی اولاد کو مزدوروں کی اولاد کو اپنے دین کی خدمت کے لیے اپنے قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمال. ابھی چند دن پہلے ایک بڑے ادارے کے سالانہ پروگرام میں شرکت کا موقع مجھے ملا تو وہاں انہوں نے ایک ایسا بچہ پیش کیا جس کو حفظ قرآن میں ایسا کمال حاصل تھا کہ وہ کمپیوٹر کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی وہی سوال بچے سے بھی کیا گیا اور وہی سوال کمپیوٹر سے بھی کیا گیا لیکن بچے نے جواب پہلے دے دیا اور کمپیوٹر نے جواب بعد میں دیا کس قدر اس کو حفظ قرآن میں پخت کی اور کمال حاصل کہ الحمد سے لے کر بناس تک بھی قرآن یاد اور بنناس سے لے کر الحمد تک بھی الٹا قرآن کریم بھی یاد یعنی آپ تیزی سے پوچھتے جائیں سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو وہ بتائے گا فلاح ہے ننانوے اٹھانوے ستانوے چھیانوے پچانوے چورانوے آپ کے منہ سے آیت نمبر نکلے گا اور فارم بتا دے گا فلاں حالانکہ اگر میں آپ سے پوچھوں سورت کی سورت نمبر سات چھ پانچ چار حالانکہ آپ صبح شام پڑھتے مگر آپ جواب نہیں دے سکے پھر یہ کہ اس کو اس طریقے سے بھی قرآن یاد کہ آپ پوچھیں کہ اس قرآن میں صفح دو, صفح دو سو پر پہلی سطر کون سی ہے آخری سطر کون سی ہے پہلی آیت کون سی ہے آخری آیت کون سی ہے وہ فوراً جواب دے گا آپ اس سے پوچھیں پرانے کریم میں ساد کتنی دفعہ آیا واد کتنی دفعہ دفاع دفعہ دفعہ آیا،, آیا،, آیا،, آیا شد کتنی دفع آئی مد کتنی دفع آئی علیف کتنی دفعہ کتنے حرف کتنے ہیں وہ فوراً جواب فوراً تقریبا بہتر سوالوں کا وہ جواب دیتا تھا بہتر سوالوں کا جواب اور پوچھنے پر پتا چلا کہ ہے ایک ٹیکسی ڈرائیور کا بیٹا جو میں بات بتانا چاہتا تھا پوچھا اس سے تو پتا چلا کہ باپ اس کا ٹیکسی ڈرائیور ہے اب بڑے بڑے علماء کی اولاد کے اندر وہ صلاحیت نہیں یا وہ شوق شوق نہیں جو اس بچے کے اندر اس کے والدین نے بتایا کہ ہم اس کو رات کو سلا دیتے ہیں پھر خود سو جاتے ہیں لیکن رات کو اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں قرآن کھول کر بیٹھا ہوتا ہے تیرہ چودہ سال کی عمر سیدا سادہ سا دیہاتی بچہ لیکن اللہ پاک نے اپنے قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا اللہ پاک نے کسی دن توفیق دی تو انشاءاللہ میں اپنے درس میں بھی اس کو لاؤں گا ایمان تازہ ہوتا ہے اس سے قرآن سن کر میں نے پچھنے دنوں اس پر کالم بھی لکھا تھا اسی ہفتے موجزہ کے عنوان سے میں نے کالم لکھا تو بتا یہ رہا تھا کہ دین کی طاقت و تبلیغ کا تعلق نہ حسب نصب کے ساتھ ہے نہ شکل و سورت کے ساتھ کالا کلوٹا بھی دین کا مبلغ ہو سکتا ہے ایک حبشی بھی دین کا ہو سکتا ہے ایک چھوٹے خاندان سے تعلق رکھنے والا بھی حافظ ہو سکتا ہے قاری ہو سکتا ہے محدث ہو سکتا ہے مفسر ہو سکتا ہے مفتی ہو سکتا ہے یہ تو بزمے میں میں ہے وہ جو کسی نے کہا یہ بزمے میں میں ہے یا کوتا دستی میں ہے محرومی یہ بزمے میں میں ہے یہاں کوتا دستی میں ہے محرومی جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا جو محنت کرے گا وہ پا جائے گا ٹھیک داری نہیں دین کے نظام میں دین کی خدمت میں دین کی دعوت میں ٹھیک داری کا نظام نہیں جو خدمت کرے گا وہ پا جائے گا لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے اس چیز کا التظام کیا کہ امبیا اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جسمانی اعتبار سے صحت مند ہوتے ہیں شکل و اعتبار سے حسین ہوتے ہیں تاکہ کسی کو ظاہری طور پر ان کے خاندان پر بھی انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے ان کی شکل و صورت پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے تو سارے انبیاء حسین تھے اور ہمارے آقا حسینوں کے حسین تھے صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں شاعر یہ کہنے پر مجبور ہوا وہ احسن امین کا لم سر قطع کا لمسلی دن نسا میری آنکھوں نے تجھ سے زیادہ حسین دیکھا نہیں اور کیسے دیکھتی میری آنکھیں کہ کسی ماں نے پھر سے زیادہ حسین جڑا نہیں خلک کا مبر کلک کا کما تشاہے میرے حبیب اے میرے آقا اللہ نے آپ کو ہر ایب سے بری اور پاک پیدا کیا ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کر پیدا کیا کہ محمد بتا میں تیرے ہوٹ کیسے بناؤ اور تیرے رخار کیسے بناؤ اور تیری آنکھیں کیسے بناؤ اور تیری زلفیں کیسی بناؤ اور تیری پلکیں کیسے بناؤ اور تیری انگلیاں کیسے بناؤ اور تیرے قدم کیسے بناؤ اور تیرے کلوے کیسے بناؤ اور تیری چاند کیسے بناؤ چان حالانکہ اللہ کسی سے پوچھتا نہیں لیکن شاید کا تحجل ہے یہ شاعر کہتا ہے ایسا لکھتا ہے کما تشاؤ کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا جیسا آپ چاہتے انبیاء حسین ہوتے ہیں اور اعلیٰ خاندان سے تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عرب کے سارے خاندانوں میں سے اعلیٰ خاندان تھا موقعی کے اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے وگرنا مورسی نے ثابت کیا کہ عرب میں سب سے اعلیٰ خاندان سے تعلق تھا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بڑے حسین تو حضرت حود علی اسلام کے بارے میں بھی لکھا ہے کتابوں میں نسب کے اعتبار سے بھی اپنی قوم میں سب سے عالت تھے اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ہسین تو انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت ہر نبی کی پہلی دعوت توحید کی دعوت بیا اللہ نے قوم آد کی طرف بھیجا ان کے بھائی دودھ کو ایک اخبت ہوتی ہے نسبی اخبت ہوتی ہے دینی ایمانی اللہ جس اخبت کا ذکر کر رہے ہیں یہ نصبی اخوت تھی خاندانی اخوت تھی قومی اخوت تھی اور یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ موتبر اور پائیدار وہ ایمانی اخبت ہے جنا نے فرمایا انکمنون اخوت ان ایمان والے سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں تو نصب کے اعتبار سے حضرت حود علی اسلام ان کے بھائی تھے انہی کے خاندان سے تعلق تھا تو توحید کی کابتی قومی من اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے یہ پہلا سبق ہے ہر نبی نے پہلا سبق اپنی امت کو یہی دیا اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور دوستوں پرانے کریم کا کوئی سفا توحید کے ذکر سے خالی نہیں اللہ نے توحید کا مضمون اتنی بار دہرایا ہے کتنی بار دہرایا ہے کہ کوئی اور دہراتا تو تعجب ہوتا ایک ہی مضمون بار بار لیکن اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے اور اللہ نے جس چیز کی بندوں کو سب سے زیادہ ضرورت کی اس چیز کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے الحمد سے لے کر بننا تک آپ پورا قرآن دیکھیں کوئی صفا توحید کے ذکر سے خالی نہیں ہے اور عقیدہ توحید میں ذرہ برابر کمزوری اور خرابی اور نقش یہ برداشت بھی نہیں اور معافی کے قابل جرم نہیں ہے یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں ڈبلو زندگی میں اگر توبہ کر لے تو الگ بات لیکن اگر کوئی دنیا سے چلا گیا شرک کی نجاست کے ساتھ اور عقیدہ توہید میں خرابی کے ساتھ تو اس کی معافی نہیں کہ یا قوم مالکم من الہ کوئی معبود نہیں تمہارا اس کے سوا ایک اللہ ہے ساری عبادتیں اس کے لیے ساری عبادتیں قیام اس کے لیے قعود اس کے لیے رکوع اس کے لیے سجود اس کے لیے صدقہ خیرات اس کے لیے دعا اسی سے امیدیں اسی سے اور خوف اسی کا ساری بات اس کے لیے اپنا سب کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو لیکن قوم نے جاین کفرو من قوم ہی حضرت علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ان کا من القاوی ہمارا خیال ہے کہ تم بیوقوف ہو ہمیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم حماقت میں پڑ گئے ہو اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جھوٹو بیوقوف بھی ہو معاذ اللہ اور تم جھوٹے بھی ہو جا دیا کام تکبر کا مظاہرہ کیا دین کی دعوت کے جواب میں اور جان لیں جو تکبر کرے وہ ایمان سے محروم رہے جس کے دل میں تکبر ہو وہ قرآن سے بھی کوئی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا اللہ کہتے ہیں <سؤال> وہ انجر سبھی لگئی یا تخیلا <آوی> جو متکبر ہیں میں ان کو اپنی آیات سے دور کر دوں گا پھیر دوں گا ان کو ہدایت نہیں مل سکتی اللہ کہتے وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ایمان قبول نہیں کریں گے ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو راستہ نہیں بنائیں گے ہاں گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو فوراً اس پر چل پڑیں گے تو اس قوم نے بھی تکبر کا اظہار کیا سورۃ فصلت کی ایت نمبر 15 میں اللہ نے ان کے تکبر کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ فاماอาดھم فاستكبرو فی الارض بغیر الحق قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ وقالو من اشد منا قوه کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ ہے؟ اللہ اکبر ہم سے زیادہ طاقتور اس وقت دنیا کے اندر کون ہے سب سے زیادہ مادی وسائل ہمارے پاس سب سے اونچی بلڈنگیں ہمارے پاس سب سے مضبوط محل یہ ہمارے پاس سب سے زیادہ دولت یہ ہمارے پاس ہم تو وقت کی سپر پاور ہیں یہ کہنے لگے اللہ کہتے ہیں نبی خالہ کا ہوں کیا یہ نہیں جانتے کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے کوئی نہیں جو اللہ سے زیادہ طاقتور ہو تاریخ میں بڑے بڑے بیوقوف کسرے جن کو اپنی طاقت پر اپنے مادی وسائل پر بڑا گھمڈ تھا ہم بڑے طاقتور ہیں ہمیں فنا نہیں ہے ہماری دولت کو فنا نہیں ہے زوال نہیں ہے ہمیں لیکن اللہ نے جب پکڑا تو نہ ان کی دولت ان کو چھڑا سکی نہ ان کی ذہانت ان کو چھڑا سکی نہ ان کے وسائل ان کو چھڑا سکے نہ ان کی فوجیں ان کو چھڑا سکی ان نہ بخشا ربی کا نش ہی پکڑ بڑی سخت جب وہ پکڑے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا فرد کو پکڑے تو اسے بھی کوئی نہیں چھڑا سکتا اور ملک قوم جماعت کو پکڑے تو اسے بھی کوئی نہیں چھڑا سکتا تو یہ انسان کی حماقت ہے کہ اللہ اس کو دولت دے دے اور اللہ اس کو ابت دے دے اور اللہ اس کو اقتدار دے دے تو اللہ کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے حتیٰ کہ انبیاء کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں تو ہے تہود علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا جھٹلا دیا ٹھکرا دیا ہے تہ دعوت علیہ السلام ہے تہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے دیکھو لا اسالکم علیہ من اجر یہ جو دین کی دعوت ہے میں تم سے کسی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ان اجر ی الا علی رب العالمین میرا اجر میرا قلعہ میرا معاوضہ وہ تو رب العالمین کے ذمے ہے اور یہ بات صرف حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام انبیاء کی دعوت ایسی تھی انبیاء کی دعوت نہ ملک کے لیے ہوتی ہے نہ ریاست کے لیے ہوتی ہے نہ عہدے کے لیے ہوتی ہے نہ دولت کے لیے ہوتی ہے نہ شہرت کے لیے ہوتی ہے ان کی دعوت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے اور یہی شان ہے دعوت یہی شان ہونی چاہیے دعوت تبلیغ کی کہ دائید کے پیش نظر مبلغ کے پیش نظر روپیہ پیسہ نہ ہو عہدہ اور منصب نہ ہو مال و دولت نہ ہو بلکہ انسانوں کی اصلاح فلا بہتری اور اللہ کی رضا پیش نظر ہوتے حود علی اسلام جتنا سمجھاتے قوم اتنی ہی تکتیف کرتی ان میں سے بعد نے کہا کہ احود لگتا یہ ہے کہ تم چونکہ ہمارے معبودوں ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہو تو ان ماب میں سے کسی نے تم پر اپنا اثر ڈال دیا ہے جس طرح سے تمہاری عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے تم ہبتی ہو گئے پاگل ہو گئے مآبن. جیسا کہ اللہ نے سورہ حود میں فرمایا کہنے لگے ان کا ہمارا خیال یہ ہے ہمارے کسی محبود نے ہمارے کسی ہمارے کسی دیوتا نے تم پر برا اثر ڈال دیا ہے تمہارا دماغ معطل ہو گیا تم خپتی ہو گئے ہو ہمارے معبودوں کی بد دعا کی وجہ سے ان کی پکڑ کی وجہ سے اور آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو ڈراتے رہتے ہیں اگر مثال کے طور پر بعض مزاروں پر اور بعض میلوں کھیلوں میں اور بعض قرصوں میں شرکیا کیا شرکیا شر کیا, شر کیا حرکار، قبر کو قبر کو کھلے عام سجدے کیے جائے کھلے عام سجدے کیے جائیں قبروں پر مجرے کیے جائیں ناچ گانے کی محفل کی جائے تو اگر اللہ کا کوئی بندہ اس کے خلاف بولے ارے قبروں کو سجدے ارے بزرگوں کی قبروں پر ناچ گانا تو لوگ ڈراتے ہیں ایسی باتیں مت کرو ورنہ یہ صاحب قبر یہ بابا یہ پیر یہ شیخ یہ اللہ والا تمہیں پاگل کر دے گا تمہاری نسلوں کو تباہ کر دے گا آج بھی لوگ ڈراتے ہیں بعض لوگ ڈراتے رہتے ہیں ایک ذاتی معاملہ جو پیش آیا وہ عرض کرتا ہوں ہمارے گاؤں کے اندر ایک پیٹ پرست اور صحابہ کا دشمن بھی تھا اب تو مر گیا خط کم جہاں پاک پیٹ پرست قبر پرست اور صحابہ کا دشمن تو اس کا سلانا میلہ لگتا تھا اور اس میلے میں وہ سب کچھ ہوتا تھا جو میلوں میں ہوتا ہے ناچ بنگڑا ڈھول ڈمکا ملنگ آتے ناچتے گھروں میں بھیک مانگتے اور بھنگ اور چرخ کے نشے میں مدہوش رہتے تو میرے والد صاحب اللہ ان کو غریب کے رحمت فرمائے وہ عام کاشتکار تھے نہ علامہ نہ پیر نہ کوئی شیخ عام کاشتکار لیکن عقیدت توحید میں بڑے مضبوط تھے شرک و بدا کے بڑے خلاف تو وہ ان کندی حرکتوں خلاف کے خلاف بات کرتے رہتے انہی دنوں میں میری ولادت ہو گئی اور کچھ تین ساڑھے تین سال کی عمر میں پولیو یا فالت سے یہ معذوری مجھے لاحق ہو گئی تو ان ملنگوں نے اور اس دشمن صحابہ پیر کے مریدوں نے کہنا شروع کیا کہ چونکہ اس کا والد اس میلے کے خلاف اور اس پیڑ کے خلاف بات کرتا تھا تو اس لیے اس کے بیٹے کو یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے الحمد کیونکہ والد صاحب عقیدہ توحید میں بڑے مضبوط تھے تو زندگی بھر وہ چیلنج کرتے رہے کہ دیکھو میرے بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے وہ تو معصوم ہے قصور تو میرا ہے میں بالغ ہوں عقل ہوں میں تمہارے خلاف بولا یا جو کچھ میں نے کیا میں نے کیا تمہارے کے خلاف اگر تمہارے اندر کچھ طاقت ہے کہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو میرا بگاڑو اللہ حالانکہ کسی کے دل میں یہ بہم آ سکتا تھا ممکن ہے کچھ کردے کچھ جادو کچھ ٹونا ٹوٹکا کوئی عمل لیکن ان کو عقیدہ توحید میں اتنی پختگی حاصل تھی کہ الحمدللہ للہ ایسوں سے ڈرتے نہیں تھے اور ان کو چیلنج کرتے رہتے تھے کہ اگر تمہارے اختیار میں کچھ ہے مجھے نقصان پہنچانا مالی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے تو پہنچا کر دیکھ لو لیکن ان میں سے کوئی بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا میں نے عرض کیا کہ یہ بہت پرانی سوچ ہے مشرقوں کی سوچ کہ اگر ان دیوتاؤں کے خلاف ان بتوں کے خلاف ان جھوٹے لوگوں کے خلاف بات کرو گے تو یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں توود علی اسلام کی قوم نے بھی یہی کہا کہ ہمارے بتوں نے لگتا ہے تمہیں نقصان پہنچا دیا تمہیں خپتی بنا دیا اور تم بے وقوف بن گئے ہو بہتی, بہتی بہتی باتیں کرتے ہود ہو علی اسلام نے فرمایا کال یا قومی نہیں سبھی سفا قوم میں بے وقف نہیں ہوں اللہ اکبر کیسا تحمل ہے اللہ کے نبیوں میں کیسی کبتیں برداشت ہے کتنا صبر ہے قوم کہہ رہی ہے تم بے وقوف ہو تم جھوٹے ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا تو بے بکوف, تو جھوٹا ہے میں سچے کو کوئی جھوٹا کہے اور عقل مند کو کہے کہ بےوقف تو کہ بے تم تو خود بےوقف اللہ اکبر یہ بھی دنیا کی عجیب ریت ریت ہے کہ بعض بےوقف عقل والوں کو سمجھتے یہ بیوقوف ہے ہماری مسجد میں دو تین بھائی ہیں وہ بیچارے فطری طور پر ہی دماغی توازن ان کا سی نہیں ہے تو ایک دن میں نے رمضان میں دیکھا کہ ان میں سے ایک بھائی ہمارے اچھے خاصے سمجھدار نمازی کے بارے میں دور سے اشارہ کر رہا تھا سر کی طرف ہاتھ لگا کر یوں کہتا تھا اس کے اندر اقل نہیں ہے دماغ نہیں ہے حالانکہ وہ خود بےچارے پیدائشی طور پر دماغی توازن سے محروم ہے مگر وہ اس سمجھدار شخص کے بارے میں کہتا ہے اس کے اندر عقل نہیں ہے اور اکثر میں ان کو دیکھتا ہوں وہ دوسروں کا مزاق اڑاتے رہتے ہیں تو کہنے لگے کہ تم بیوقوف چھوتے تو حیرتحد علیہ السلام بڑے تحمل سے جواب دیتے ہیں قال یا کو ملے سبھی میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں بلا کن رسول رب العالمی بلکہ میں تو رسول ہوں رب العالمین کا جہانوں کے پروردگار کا میں رسول ہوں اس کا پیغام لے کر آیا ہوں خود نہیں آیا مجھے بھیجا گیا ہے میرے اللہ نے مجھے بھیجا جو سارے جہانوں کا رب ہے اس نے بھیجا اپنا پیغام دے کر بھیجا اس کا پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں وہ بلی حکم کی میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں ناسی ہوں امین میں تمہارا خیر خوابی ہوں امانت دار دو سفے ناد خیر خواہ، امین امانت دار اور جان لیجیے حقیقی مبلغ وہی ہو سکتا ہے جس کے دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہو اور جو امانت دار جس کے اندر خیر خواہی نے بدخواہی وہ صحیح مبلغ نہیں ہو سکتا بہت سے مبلغ ایسے ہوتے ہیں دوسروں کا مذاق اڑا ہے دوسروں کو دلیل کرنے والے دوسروں کے بزرگوں کو گالیاں دینے والے یعنی ان کے پیش نظر ذہنوں سوچوں فکروں اور دلوں کو بدلنا نہیں بلکہ اپنی برکری کو ثابت کرنا